کر کے جس کو علم رمل کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی غیب غیبی چیز کا نظر سے اوجل چیز کا معلوم کرنا یہ چیز بھی جادو میں سے ہے وہ اختیارہ من الجب اسی طرح بدشگونی لینا کسی چیز سے اختیارہ اصل میں اسی طیر سے ہے یعنی چڑیا سے لیکن اس کو عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ کسی چیز سے بھی آدمی بدفعلی لے ایک تو کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشف عالی کو پسند فرماتے تھے یعنی اگر آپ کہیں جا رہے ہیں جہاد کے لیے کسی نے پکار دیا یا ناجے ناجح کے معنی کامیاب تو اس سے آپ گویا خوش ہوتے تھے کہ ہاں انشاءاللہ ہمارے اس معاملے میں نجاح ہوگی یا فالح یعنی کامیابی ہوگی لیکن آپ بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے یعنی ایک چیز تھی جو اپنے شریعت کے مو... یعنی ذوق کے مطابق ہے کہ ہم ایک کام کے لیے اللہ کی غرض سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہو اس کے ذمن میں کوئی ایسی چیز سن لی آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے اس سے بھی آپ خوش ہوتے تھے یا کوئی ایسا لفظ سن لیا جس میں کامیابی کا ذکر ہو تو آپ اس سے خوش ہوتے تھے لیکن بدفالی کو آپ حرام کرتے تھے کانا یک کرا آپ اس کو مقرور سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے تو کوئی بھی طریقہ بھی بدفالی کا جس طرح یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح کسی آدمی جو اپنے مخالف ہو یا دشمن ہو اس کا منہ دیکھ لیا تو دن اس کا دن بھر خراب رہے گا کہتے ہیں اللہ کے بجے آج کس کا منہ دیکھ کر کے تم اٹھے تھے یہ کہنا بھی یہ شرحی طور پر غلط ہے کسی کے مہ کسی کے مہ دیکھنے کی وجہ سے تمہارے لیے خیر یا شر نہیں ہو سکتا اسی طرح صبح سے اٹھ کے لومڑی دیکھ لی تو وہ دن بھر وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے دن ہمارے لیے خیر نہ ہوگا یہ سب چیزیں بہرحال ریت کی نہیں ہے اور اگر آدمی ان چیزوں کو برت رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی پر اس کا توقل نہیں ہے توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو جو کرنا ہے خیر ہے یا سر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی چڑیا یا کسی جانور لومڑی یا اور کے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن چونکہ دین اور ایمان سے جب لوگ خالی ہو کر کے جاہلیت کے زمانے میں تھے لا علم, علم, علم, علم, علم, علم, علم, علم شریعت سے دور تھے اس وجہ سے اس کا نام جاہلیت جاہل رکھا گیا اس سے دور تھے تو یہ سب چیزیں انہوں نے نکال رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے لوگوں کی تزکیہ کیا اور ہر اس آلائش سے پاک کیا جس میں اللہ کے خلاف شیطان کی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہو وہ لدیباط المین رسول امین یت العالم آیا تھی وہی عزت کی کتاب اور کتاب و حکمت سکھا کر کے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت سکھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تذکیہ فرمایا اور ہر اس چیز سے جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف یا شیطان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا ہو اللہ علت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان سے منع کیا بولے ابو داودان فی صحیح المسلم اباس آن ربی اللہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خطب فقد اقتبسا شعبتم منصحر جس نے علم نجوم کا کوئی بھی حصہ سیکھا میں نے تبسا کوئی بھی حصہ علم نجوم کا سیکھا یا اس کو لیا اس پر عمل کیا اس کو برتا یہ سب اقتباس میں ہے یعنی گویا اس سے استفادہ کیا فقد اقتبس من منصحر اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا یا لیا یا اس پر عمل کیا اور جادو کا نتیجہ معلوم ہے کہ وہ خوب ہے۔ اس وجہ سے یہ جادو کے انواع میں ہے علم نجوم سے متعلق جیسا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو ان نظین سماعت دنیا بے زینتواقب ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ خبر دیا ہے خبر دی ہے کہ نجوم کو تاروں کو اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے پیدا کیا ہے اسی طرح لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی کو راستہ دکھانے کے لیے جب لوگ راتوں کی تاریخی میں کسی میدان میں ہوں کوئی جہت اور سنت معلوم نہیں ہمیں مشرق میں جانا ہے مغرب میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض ثابت نجوم کو رکھا اس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی نج میں ہوں یعنی چاندو, تاروں کو دیکھ کر کے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کو دیکھ کر تاروں کو دیکھ کر کے اپنے راستے وہ معلوم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نجوم کا کوئی اثر ہمارے اوپر ہے بہت سے لوگ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی طرح چاند کا کوئی اثر کسی کے اوپر ہے یہ اثر ڈالتا ہے اس کی قسمت پر یا لڑکا فلا مہینے میں پیدا ہوا تو قسمت والا ہوگا فلا مہینے میں پیدا ہوا تو بدقسمت ہوگا فلا تاریخ کو پیدا ہوا یہاں تک کہ ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے سورج گہن کے درمیان سورج گہن کے بارے میں تو عام جیسا کہ عقیدہ تھا اور اب بھی شاید عقیدہ ہے یہ ہے یہ عقیدہ جو بھی عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو قوم گمراہ ہوئی نو علیہ السلام جو بھی برے عقیدے پرانے زمانے میں تھے وہ ان کا ایک حصہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہے گا اور آئے بھی لوگ سورج گران کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی موت یا بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا یہی طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ کا بھی تھا یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ بھی مسلمان ہونے کے باوجود بھی پرانے عقیدے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا اسی دن سورج گہن ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی وفات پر سورج کو گہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے آپ نے آپ نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد خطبہ دیا ان شمس والمر آئے تعان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند یہ نشانیاں ہیں لا کسیفان علم آہدن والا حیاتی کسی کی زندگی یا کسی موت کی بنا پر ان میں گرہن نہیں لگتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے اسی طرح چاند اور سورج میں کوئی اور دوسرا اثر ہرگیز نہیں ماننا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے اگر اس کے خلاف ہم مان رہے ہیں تو وہ گمراہی کا عقیدہ ہے فقد من اشوبت اختب... فقد من جس نے علم نجوم کا کوئی بھی حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو سیکھا اور نجوم کے ذریعے جس کو کہتے ہیں نجوم ہی آج کل ان کا ان کی بہت کچھ پہنچ ہے اور بہت کچھ ان کی عزت ہو رہی ہے ہندوستان میں خاص طور پر پاکستان میں اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے کو پامسٹ کہتے ہیں یا عالم نجوم کہتے ہیں لوگوں کی تقدیریں بتاتے ہیں یہاں تک یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت فلاں دن دن ختم ہو جائے گی فلا تاریخ تو رہے گی فلا سال میں ختم ہو جائے یہ جی سب بتاتے رہتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے گمراہ ہوتے ہیں جی جی, جی وہ جی صلی اللہ علاخل <خلقی> کتنا باقی, باقی ہے آدھا گھنٹہ بہت ہے ابھی شروع کیا جی وال نسائی وال نسائی میں حدیث ابھی خرائے رحم اقدہ ابھی ہے جس نے کسی چیز میں کوئی گرہ دی بال ہو یا رسی ہو کپڑا ہو گرا دے کر کے پھر اس میں اس نے پ تو گویا اس نے یہ سحر کیا ومن سحر فقد اشرک جس نے سحر کیا جادو کیا اس نے شر کیا اور یہ چیز آپ یہ سمجھیں کہ یہ سحر جو ہے گاٹھ جو دی جاتی ہے گرہ جو دی جاتی ہے اس ہر گرہ کے ساتھ شیطان مقرر ہوتا ہے جیسا کہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے علماء کے تجارب سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ایسا ہوا منت اللہ کا شعیل علیہ اور جو شخص کسی چیز سے لٹک جائے گا پکڑ کر کے یا اسی کے اوپر اپنا بھروسہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا بھروسہ یا اپنی مدد چھوڑ دیتا ہے اکلائلائی اکلائلائی اکلائلائی رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکال جادو کی تر بری چیز نبی یا کریم صلاس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک چیز بتا دیں جو جادو کی طرح بری ہے وہ کیا ہے ان نمی میں تو بین الناس لوگوں میں چغلی یا غیبت کرنا اور لوگ ایک دوسرے کی بات کو برائے افساد لوگوں کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے نقل کرنا یہ بھی ایک جادو کی ایک شکل ہے جس طرح جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اسی طرح کسی کی بات کو کسی نے کسی کو برا کہہ دیا جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ سنا نہیں فلاں آپ کے بارے میں اتنی بری بری باتیں بول رہا تھا وہ آئے گا ظاہر بات ہے تشنوج لے کر کے اور اٹینشن آ کر کے ان سے لڑائی کرے گا پھر دونوں میں لڑائی ہوگی دونوں کے قبیلوں میں لڑائی ہوگی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمیمہ یعنی فساد کے لیے لوگوں کو بگاڑ کرنے کے لیے بات کو نقل کرنے کو بھی جادو کا کہ یہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی سوالات ہو تو بتائیں امام مہدی کے وجود کے بارے میں ہے کیا یہ صحیح ہے وہ قیامت کے قریب دنیا میں حاضر ہوں گے برائے کرم حدیث سے حوالہ بتاؤ امام مہدی کے بارے میں احادیث جو آئی ہیں اس میں بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں یعنی اسنادی اعتبار سے وہ صحیح ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت صحیح نہیں ہے اور بہت سی احادیث ثابت اور صحیح ہیں یعنی ایک ایسی شخصیت کا وجود احمد کے قریب جو آئیں گے لوگوں میں جن کے وصف کے بارے میں آیا ہے کہ دنیا فساد سے بھر گئی ہوگی اور وہ اس کے برعکس آئیں گے لوگوں میں عدل اور انصاف اور صلاح و تقوی قائم کریں گے جس طرح دنیا فساد سے بھر چکی تھی ان کے زمانے میں عدم انصاف اور خیر سے بھر جائے گی کم معمول عدجور یملا کما مل اد جورن یہ آپ کے اوساح میں آیا ہے اور دوسری صحیح حدیث سے ان کے وصف میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کا نام جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری میرے خاندان سے ہوگا علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا وہ شخص کیا ہوں گے ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی میرے نام کے میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ اللہ ہوگا یہ صحیح روایات سے ثابت ہے اور یہ کہنا کہ مہدی کا عقیدہ جو ہے یہ صرف شیعہ کا عقیدہ ہے یا یعنی سیاح جو ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ امام آئیں گے اور دنیا میں عدل پھیلائیں گے اور ان کے عدل کا جو خلاصہ ہے حقیقت میں وہ یہ کہ وہ تشیو پھیلائیں گے یعنی تمام لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کی اتباع کرتے ہیں ان کو قتل کریں گے دنیا میں پوری دنیا میں شیعیت پھیلائیں گے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ان کا غلط ہے اور اس عقیدے کے تحت اس شخصیت کا وجود بھی صحیح ثابت نہیں لیکن جو صحیح ثابت ہے امام مہدی کا وجود کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں میں حکومت کریں گے اور چالیس سال تک ان کی حکومت ہوگی اور دنیا میں جب فساد پھیل گیا ہوگا پورے طور پر دنیا فساد سے بھر گئی ہوگی تو اسی کے برعکس وہ عدالت اور انصاف کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے اس دنیا کو بھر دیں گے یہ حقیقت ہے اور یہ خلاصہ ہے اور اس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں امام سیوتی کی یہ کتاب ہے خاص طور پہ ال کیا ہے الوردیف ہی احادیث المحدی ال... ایسے نام ہے کچھ بہرحال وہ کتاب چھپی ہے اسی طرح ہم لوگوں کے ایک ساتھی تھے جب ہم لوگ اس وقت میں, میں پڑھ رہے تھے تو ایک ساتھی تھے انہوں نے اپنے اپنی تیسس کا موضوع اپنے رسالے کا موضوع جو رکھا احادیث المہدی جتنی حدیثیں ملی کیونکہ کی بہت سے لوگوں نے امام مہدی کے متعلق جو احادیث وارد ہیں اس کے بارے میں کہا کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے بہت سے لوگوں نے اس طرح کا کہا ہے تو تمام احادیث جو ملی ان کو اکٹھا کر کے اور علم حدیث کے اصول کے تحت اس پر بحث کی انہوں نے صحیح احادیث کو اور ضعیف احادیث کو الگ کر کے یہ ثابت کیا کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ثابت ہیں رہا یہ کہ ہر وہ شخص جو مہدویت کا دعویٰ کرے کیا مہدی ہو سکتا ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نگوت کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے بعد بہت سے تجال اور کذاب ہوں گے وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم میں نبی ہوں حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے ولا نبی آبادی میرے بعد میں بھی نہیں ہے اسی طرح مہدویت کے نام سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے سوڈان میں بھی فلا مہدی نکلے ہندوستان میں بھی مرزا غلام محمد جو تھا اس نے پہلے اپنے پہلے مراحل میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا مادویت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں اس کے بعد پھر نبی بنا اس کے بعد ہو سکتا ہے آگے چل کر کے پاگل پنی میں اللہ بھی بن سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال اٹھا لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر ملک میں کہ اپنے کو یہ دعویٰ اس دعوے سے ظاہر کریں کہ ہم مہدی ہیں سنا امریکہ میں بھی کوئی ایسا ظاہر ہوا تھا دو چار چھ سال پہلے اپنے کو مہدی امام مہدی کہتا تھا لیکن مہدی کی حقیقت ہے وہ قیامت کے دن قیامت کے قریب آئیں گے جبکہ دنیا پوری فساد سے پھر چکی ہوگی گویا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ان کا زمانہ نہیں آیا ہے جس طرح حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح برے لوگوں میں دجال کا وجود ہوگا دجال اس وقت آئے گا جب قیامت قریب ہوگی کسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے امام مہدی کا بھی وجود ہے ان کے وجود کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا فساد سے بھر چکی ہوگی وہ آ کر کے دنیا میں عدل قائم کریں گے اللہ تعالیٰ بہرحال ہر ایک کو اپنے دین پر قائم دائم رکھے اور فسادات کے زمانے میں سے دور رکھے مجھے یاد آتا ہے ہم چھوٹے تھے ہمارے دادا مرحوم رضائی اوڑھ کر کے اور بیٹھے رہتے تھے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے صبح صبح خدا ایک روز کے آگے اٹھانا بیا بھی چھڑ ستر پر نہ لانا میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد آتا ہے سردی میں مجھے آگے لے کر کے ایسے چڈی وڈی پہنے رہتا تھا دوڑتا تھا ایسے ہی. تو مجھے یاد آتا ہے وہ رضائی میں لے کر کے یہ دعا کرتے تھے یہ بھی ایک دعا بزرگوں نے اپنے بارے بہت سے علماء نے بعد میں دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ شعر جو ہے وہ دعا سے ماخوذ ہے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فتنے سے پہلے ہمیں اٹھا لینا اے اللہ تعالیٰ مجھے فتنے کے دنوں کو نہ دکھانا تو یہ بھی زمانہ دجال کا ہے یا مہد امام مہدی سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ کتنے کا زمانہ ہوگا دنیا میں سر بھر گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو عقیدت یہ بھی ایک چیز رکھئے ذہن میں کہ یہ عقیدے کی ایک چیز ہے کہ جس طرح اور دنیا میں بہت سی نشانیاں قیامت کے قریب آئیں گی امام مہدی کا وجود بھی ہے علماء نے اس کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور امام مہدی کی متعلق وارد احادیث کا انکار تمام احادیث کا یہ غلط ہے کیونکہ اس سے ضعیف احادیث اس سے کم درجے کی احادیث بہت سی ایسی آئی ہیں جن کے ذریعے سے علماء نے احکام اخذ کیا ہے اور اس کو صحیح مانتے ہیں تو اس حدیث کو بھی صحیح ماننا ہے بہت سی احادیث ہیں اس میں کوئی شک نہیں بعض احادیث ضعیف ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ امام مہدی کا وجود صحیح ہے سیر رسول کی خبر کے مطابق امام مہدی محمد بن عبداللہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے ایک آدمی زانی ہے چور ہے شرابی ہے کیا اس کا بھی جنازہ پڑھیں گے ایک آدمی اچھا یہ ایک سوال ہے آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم جو ہے سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے اور کفر ہے اگر کفر نہیں کیا ہے تو دوسرے تمام جرم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے یعنی وہ اسلام سے خارج اس کو نہیں کہا جائے گا اگر مسلسل مستقل طور پر نماز نہیں چھوڑ رہا ہے نماز کے بارے میں کا استفا اختلاف ہے کہ اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو کافر ہو گیا لیکن اگر اور لوگوں نے کہا کہ نہیں اگر نماز بھی چھوڑ رہا ہے کبھی پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ رہا ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے جو شخص کسی گناہ سے ملوث مرا اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس پر آپ کو نماز پڑھنی واجب ہے اس کو غسل دینا کفن دینا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا عزت کے ساتھ یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے یہ سب فرض جو ہے یہ فرض کفایا ہوا فرض کفایا کیا ہوا یعنی چند لوگوں نے اگر جنازے کی نماز اس پر پڑھ لی تو دوسرے لوگوں کو سے بھی یہ فرض سابق ہو گیا لیکن اگر سب نے اس پر نماز جنازہ چھوڑ دی تو سب گناہگار ہو گیا شرابی بھی ہو زانی بھی ہو مر گیا ہو لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل تھا شرک نہیں کرتا تھا تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھنی واجب ہے بات تفصیلات میں یہ آتی کہتے ہیں کہ اس پر بزرگ لوگ بڑی بڑے درجے کے لوگ عالم لوگ اس پر نماز نہ پڑھیں کیونکہ اس سے آدمی دوسرے جو ہیں غلط کار لوگ نصیحت پکڑیں گے کہ دیکھو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس پر جنازے کی نماز چھوڑ دی کہ برا تھا ہم بھی برا نہ بنیں تو یہ ایک مشورہ ہے یا لوگوں نے کی ایک رائے ہے کہ بزرگ لوگ نماز نہ پڑھیں لیکن شراب یا چوری یا اور کسی جنا کی بنا پر اس پر جنازے کی نماز چھوڑنا صحیح نہیں ہے پڑھنا ضروری ہے ایک آدمی کو حکومت نے سزا دی اس کا بھی جنازہ حکومت نے سزا دی گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو سولی کی سزا دی موت کی سزا دی جی ہاں اگر وہ اسلام سے خارج نہیں ہے بڑے سے بڑا گناگار ہے حکومت سے بغاوت کر کے مرا ہے پھر بھی جنازے کی نماز اس پر پڑھی جائے گی جنازے کی نماز پڑھی جائے لیکن یہی رہی بات کہ فاضل لوگ نہ پڑھیں عام لوگوں کو پڑھ کر کے غسل کر کے دفن کرنا اس کا ضروری ہے بات یہ سمجھے کہ اگر وہ مشرک نہیں ہے تب لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو شرک کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو نہ غسل دیں گے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے اس کے, اس, کے اس کے جنازے سے تکلیف یا اس کے جنازے سے جو لوگوں کو نقصان پہنچے اس سے بچنے کے لیے زمین میں گڈھا کھود کر کے ڈال دیا جائے گا جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مستدرک حاکم کی صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ان امکان قدمات آپ کے گمراہ چچا موت کی گھاٹ اتر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر فوار ہی کیا ان کو دفن کر دو تو یعنی بہرحال ایک جانور ہی ہے اس کی بدبو یا اس سے تکلیف جو لوگوں اس سے بچنے کے لیے دفن کرنا ہے کوئی کس قسم کا بھی آدمی ہو اس کو تو دفن کرنا ہے لیکن جو شریعت کا دفن کا طریقہ ہے ایک مسلمان کے لیے وہ بڑے سے بڑا گناگار ہو اگر وہ شرک کر کے نہیں مرا ہے تو اس کو اسی ادب سے دفن کرنا ہے اگر شرک کر کے مرا ہے تو عذاب کے ساتھ اس کو دفن نہیں کرنا ہے ہمارے گھر کے پاس اصل میں لوگ غلط بھی سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی تیسرے سے میں تاکید کر رہا ہوں کہ اس کو اس معنی میں آپ تفریح کے ساتھ سمجھیں اگر شرک نہیں کیا ہے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دخن کیا جائے اس کے لیے مقفرت کی دعا بھی چلتے چلتے کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے لیکن جو شخص سر کر کے مرا اس کو اس کے لیے یہ سب نہیں ہے ہمارے گھر کے پاس اور اندر گھر کے جنات پریشان کرتے ہیں اور میں خود خود ان دنوں کی آواز سنتا ہوں کوئی بعد نہیں ہے سنتے ہوں گے کبھی چھت پر ناچتے ہیں اور کبھی اوپر پانی برسانے کی آواز آتی ہے اور جب اوپر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے پریشان بتائیے کون سی آیت پڑھ کر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں رہ سکتا لاسپتی وہ البطلہ جادوگر یا شیطان اس میں رہ نہیں سکتے ٹھیک ہے اس میں مارد بھی ہوتے ہیں سخت جان اور سخت دل ہوتے ہیں تو مضبوط ہوں گے کچھ دن تک تو کوشش کریں گے رہنے کی لیکن وہ بہرحال ان کو وہاں سے نکلنا ہے تو یہ ہونا چاہیے اگر برابر آدمی پڑھ رہا ہے تو خود اس کی حفاظت جو فضل ہوگی نہیں تو کم سے کم کیسٹ وغیرہ لگا کر کے مستقل طور پر آپ چھوڑیں یہ بھی کامیاب طریقہ علما کا مشورے کے ساتھ لوگوں نے استعمال کیا اور اس پر کامیار ہوئے لیکن بہرحال آدمی کو صبح صبح اٹھ کر کے اور دعائیں جو ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کی دعا جو یا عود بلّہ احمد شیطان رضی نماز کو ا پڑھ لیں گے سورہ آئے تل کے خلاد الربنس خلاد ربن فلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے تھے سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے یہ سب کر لے گا چاروں طرف وہ آپ کے گھومیں پھریں سب کچھ ہو لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہایت الفصوص و محتبرہ یہ جو پائے خانے ہیں یہ ان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے آپ جب داخلے ہوتے بھرے ہوتے ہیں جب آپ کہہ لیں گے عوض ب... آ... اللہ من عود القمین قبض القبائش وہ آپ سے آپ کو ان سے پردہ ہو گیا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تو ہم آداب نبوی بڑھتے ہیں ذکر اذکار بہت بڑی بہت بڑا ہتھیار ہے حقیقت میں شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ ذکر اذکار ہے حوض باللہ میں شیطان رجیم بچوں کو پڑھ کر کے ٹھونک دیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو رب الناس فلاز رب الفلق پڑھ کر کے پھونکا کرتے تھے شیطان سے حفاظت کے لیے یہ طریقہ ہے آپ آواز بھی دائیں بائیں سنیں سب کچھ ہو آپ ڈرے نہیں آپ کو کچھ نہیں کر سکتے آپ کے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ کہ آپ نے گویا اپنے ذریعے یہ دعا پڑھ کر کے اپنے لیے خسانہ اور انتظام حفاظت کا کر لیا اور ویسے عام طور پر سورہ بقرہ آپ کھولے رکھیں انشاءاللہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ایک صاحب نے بتایا بہرحال بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور دن بدن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج جن میں فرمایا ہے کہ آدمی جب ان سے ڈرتے ہیں تو وہ اور ہی ڈرانے لگتے ہیں اور ہی زیادہ ڈرانے لگتے ہیں انکان جن فضاد ہمر ہا کا اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ شیطان اور جن آدمیوں سے پہلے ڈرا کرتے تھے لیکن بعد میں جب لوگ سفر کرتے اور کسی وادی میں اترتے تو زور سے پکارتے اترتے وقت آتے نستغگغگ رئیس الجند بھی آد الوادی شیتانوں اور جنوں کے رئیس سے اس وادی میں جو بستے ہیں ان کی ہم پناہ لیتے ہیں تو اور زیادہ وہ آنے لگے اس وجہ سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ ان ہتھیار کو استعمال کر کے آرام سے سوئیں بچوں کو سلائیں کوئی خطرہ نہیں ان اللہ کہتے ہیں فطرت کو نہ بدلو کہتے ہیں فطرت کو نہ بدلو فطرت اللہ التی فطرہ صالح اللہ تبدیل الخل اللہ یہ اس کا ترجمہ ہوا کہ فطرت کو نہ بدلو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر کسی کو پیدا کیا ہے اس کو نہ بدلو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کل یولدو علی الفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلام کے خلاف اس کو نہ یہودی بناؤ نہ نصرانی بنا یہ پہلا مانا دوسرا مانا فطرت کی وہ چیزیں جن کے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فخر دیا ہے انسان کے جسم میں انسان کے اعمال میں وہ سب فطرت میں ہے فطرت اللہ التی فطر اللہ یہ دین جو ہے پورا, ف... پورا فطرت ہے اسی طرح عشر من الفطرہ خمسم من الفطرہ بخاری شریف کے روایت میں کہ پانچ چیزیں وہ فطرت کی چیزیں ہیں دس چیزیں فطرت کی ہیں جس میں یہ ہے ایفا الحا یہ فطرت کی چیزیں ان کو نہ بدلو حقیقت ہے کہ ان کو نہیں بدلنا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے لیکن کاٹنا جو ہے یہ ہے اس کی فطرت اب اس کو اگر کوئی شخص جانور کی طرح بڑھا رہا ہے فطرت کو اس نے بدلا داڑھی کے بارے میں ایفا اللہ لہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی کو بڑھاؤ اگر کوئی شخص اس کو موڑ رہا ہے یا کاٹ رہا ہے تو یقیناً وہ فطرت کی تبدیلی کا جرم کا اس نے ارتقاب کیا یہ ہے مانا آپ نے جو مثال دی جیسے سفید بال کو اکھاڑنا یہ بھی ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر کہیں گے سفید بال کو نہ اکھاڑو تو پھر آپ اس کو رنگ, رنگتے کیوں ہیں آپ اس کو رنگتے کیوں جیسے جو آپ نے مثال دی وہ مثال واضح پورے طور پر اس پر پھر نہیں آ رہی البتہ آپ یہ کہیں کہ سفید بال کے اکھاڑنے کی نہیں دوسری حدیث میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تقریم ہے اس کو اکھاڑ کے پھینکو نہیں البتہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے یا سر کے بال کو سفید بال کو غیروہ روح کسی چیز سے بھی کالی چیز کے علاوہ کسی چیز سے بھی اس رنگ بدل دینے کا کی ہدایت فرمائی آپ نے اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہننا اور قتم آپ کے داڑھی کے کچھ بال یہ جو بچہ داڑھی ہے اس میں کچھ بال سفید تھے آپ اس میں ہننا اور قتم دو گھاسیں ہوتی ہیں اس میں دونوں کو ملا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے وہ لگا سکتے ہیں یا صرف ہننا لگا سکتے ہیں بلکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بال کی سفیدی کو بدل لینا افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نلی یہود لسبے یہودی لوگ جو ہیں وہ سر کے بال یا اپنے بال کو رنگتے نہیں ہیں تم لوگ اس کا رنگ بدل دو یہ ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ چاہیے کہ آدمی اس کی سفیدی کو بدل دے لیکن اگر نہ بدلے تو ایسا بھی صاحب کرام میں رہے ہیں واجب نہیں ہوا بدل لینا افضل ہے یا سفید بالوں کو کالا کرنا کالا کرنے سے چونکہ منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کالا کرنا غلط ہے پھر پہاڑوں کو گرا کر مکان بنائے جاتے پہاڑ بھی زمین کا فطری حصہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ قیاس کریں تو آپ سر کے بال بھی نہ بنوائیں کیونکہ یہ بھی فطری حصہ ہے سر کے بال نہ موڑیں سر کے ناخن بھی نہ کاٹیں رہ گئی بات کہ فطرت ہر وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس سے منع کیا ہے جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو اس کے خلاف نہ کرو فطرت کو نہ بدلو جس سے منع کیا ہے اس کو نہ کرو فطرت یہی ہے اب گھر بنانے کا حکم دیا ہے پہاڑ کاٹنے کا حکم دیا ہے راستہ بنانے کا حکم دیا ہے یا اجازتی ہے وہ فطرت کے مطابق ہے اور یہ کہنا کہ نہیں پہاڑ کاٹ کر کا زمین بنانا زمین بنا کر کے اور اس میں گھر بنانا یہ فطرت کے خلاف نہیں یہ سمجھ کی غلطی ہو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے آپ فطرت کے مانے یہ سمجھیں ہر اس چیز کو جو شریعت کے مطابق ہے اس کو کرنا فطرت کے مطابق ہے شریعت کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے ہاتھ پر تسبیح شمار کریں تو کس انگلی سے شروع کریں دیکھیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا عقد بی عقد اپنی یمین سے کرتے تھے عقد کیا ہے عرب کا طریقہ جو تھا عقد کا تھا یعنی گننے کا یہ تھا پہلے یہ اس کو جس کو کہتے ہیں آخری چھوٹی انگلی کانی انگلی اس کے ذریعے سے عقد کرتے تھے عربی میں نمبر ایک اگر کہیں گے کہ یہ چیز کتنے کی ہے تو کہتے تھے یہ ایسے ایک ایک ریال کی دو ریال کی تین ریال کی چار ریال کی پانچ ریال کی چھ ریال سات ریال اور آٹھ ریال پھر اس کے بعد نو ریال بہرحال اس طرح کا ترپن کا جو کہ ایک عدد جو آئی ہے کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے کانایات کے جو سلاد پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترپن کا عقد کر کے اور آپ اگلی سے اشارہ کرتے تھے تو اس عدد کے تحت ایک دن میں لے کے آیا تھا عربی طلبہ کو سمجھانے کے لیے انگوٹھے کا کنارا یہ جو تصویر کی اگلی ہے اس کی جڑ میں کر کے اور اس طرح کرنا یہ ترپن کا ترپن کا طریقہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اور گھٹنے پر رکھ کر کے اور اشارہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بناتے تھے ترپن کے علاوہ دوسرا گویا کئی طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عقد کا مطلب ہے کہ اس طرح پہلے تو آپ اس طرح کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہر اس میں تین پور ہیں تین عدد آپ کے بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ صبح اللہ سبحان اللہ ایک دوسرا طریقہ عربی طریقے پر کہ کھول کر کے یہ دوسری مرتبہ صبح اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس کے بعد یہ کریں تو یہ عقد کا طریقہ عربی کا ہے اور اسی طریقے پر اس کو سمجھنا ہے ہمارے ایک بہت بڑے استاد ڈاکٹر تفی الدین الحلالی بہت بڑے عالم بہت پرانے اور ہندوستان کا بھی سفر کیا انہوں نے اس وقت جب جبکہ بڑے بڑے علماء وہاں تھے مولانا عبد الرحمان صاحب ہمارے فوری کے شامر تھے ان کا طریقہ یہی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد پھر آخر میں کھولتے جاتے تھے کس طرح کر کے گویا پینتیس مرتبہ دائنے ہاتھ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاق کے دو بی امی نہیں اپنے ہاتھ سے بعد روایت میں آتا ہے کان یاق کے دو صرف انگلوں سے تو اس وجہ سے کہتے ہیں لوگ کہ بائیں سے بھی کیا جا سکتا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ داہنے سے آپ تینتیس تینتیس مرتبہ کریں شیخ صاحب یہ جو گنتے ہیں مطلب یہ بھی یہ طریقہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح ایک طریقہ ہو گیا لیکن عربی جو طریقہ رہا اس طرح کا یہ ہے عقد یہ طریقہ رہا ہے یہ نہیں کہ ایک دو تین اطراف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ طریقہ نہیں رہا ہے صحیح طریقہ سب سے یہی ہوا اس طرح کر کے یہ ہے طریقہ شیخ صاحب جادو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے جادو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کو جادو کیا گیا معاوضات آپ کے اوپر نازل فرمائی گئی جادو کو دور کرنے کے لیے اور اسی طرح قرآن کی کوئی بھی اور آیتیں پڑھ کر کے ون ون زیرو مین القرآن ہوا شفا یہ طریقہ ہے اور کوئی طریقہ حقیقت میں استعمال کرنا کہ جادو کو جادو سے چھڑایا جائے کچھ لوگوں نے اس کو بھی کہا ہے حالانکہ یہ قول ٹکراتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے تو پھر کفر کو کس لیے سیکھا جائے جادو جب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان ہی کی مدد سے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے تو پھر آپ بھی شیطان کی مدد لیں گے اور شیطان اس وقت آپ کی مدد نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے مطابق نہ کریں تو یہ کہنا کہ جادو کو جادو سے چھوڑایا جائے گا اگر کوئی طریقہ ایسا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کو نہ کر کے کوئی جادو سیکھا جائے تو ٹھیک ہے لیکن جب جادو اسی طریقے ہی سے حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ جادو کو جادو سے چھوڑایا جائے یہ صحیح نہیں ہے البتہ قرآن کے ذریعے سے جادو چھوڑایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے اس کا عمل کرتے ہیں اور بہت ہی کامیاب ہے دوسرا طریقہ جو